الحمد للہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس نئے سلسلے کے اندر جو بنیادی اعتبار سے ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تلع کی سیرت طیبہ اس کو بیان کرنا یہ ہمارا اس سلسلے کے اندر اصلی مقصد ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہمارے اس سلسلے کے اندر سفر المظفر میں روزانہ امام اہل سنت کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے آپ کے بارے میں اِنشاء اللہ تبارک و بیان کیا جائے گا اور ہمارے اس سلسلے کا نام سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ امام اہل سنت کے خاندان کے بارے میں امام اہل سنت کے والد گرامی کا تعارف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشید کے حوالے سے آپ کا تذکرہ انشاء کیا جائے گا اسی طرح امام اہل سنت کا ذوق مطالعہ کہ آپ کو مطالعے کا کیسا شوق تھا آپ کے اساتذہ کون کون ہیں اساتذہ کی نظروں میں امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ کیا تھا امام اہل سنت کا حرمین طیبین کا جو سفر تھا اس کے حوالے سے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا کے رسول کیسا تھا انشاءاللہ تبارک و اس کو بھی ہم اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے امام اہل سنت کی کچھ کتب کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرنے کی سادت حاصل کریں گے امام اہل سنت کے خلفاء کا تذکرہ آپ کے بعض مشہور شاگردوں کا تذکرہ اپنے اس سلسلے کے اندر ہم شامل کرتے رہیں گے آپ نیت کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے سلسلے روزانہ چلیں گے اس کو دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی نیت کا ثواب بھی ملے گا اور ان دیکھیں گے تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں امام اہل سنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوں گی اسی سلسلے کے اندر ہم ایک مشہور موضوع کے اعلی حضرت اور رد بدعت یعنی امام اہل سنت چونکہ مجدد تھے اور آپ نے دین کے اندر جو ایسی باتیں کہ جو دین کے مخارف تھیں اس کو دور کرنے کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کیا تو مشہور مشہور باتیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و ہم اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے اللہ تبارک و اخلاص بھی عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نیت کیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سلسلے کو آپ سماعت کریں گے آپ کو بھی اپنی نیت کے اوپر انشاءاللہ تبارک و ثواب ملے گا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پورے سلسلے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے آج چکہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ کی سیرت کے حوالے سے تو سب سے پہلی جو بات آج کے سلسلے میں ہم, ہم نے بیان کرنی ہے وہ امام اہل سنت کے خاندان کے حوالے سے بیان کرنی ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے خاندان کے حوالے سے جو بیان کرنے میں نیت ہے وہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ چونکہ کوئی شخص بھی جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے کئی اثرات اس کے آ... سیرت کے اندر اس کی طبیعت کے اندر موجود ہوتے ہیں خاندان جس طرح کا ہوتا ہے بہت ساری باتیں بندے کے اندر وہ پائی جاتی ہیں نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے بہت سارے اثرات بندے کے اندر فطرتن طبیعت آتے ہیں علمی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ علم کی چاہت علم کے اندر لگن اس کے اندر پائی جاتی ہے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے خاندان کے حوالے سے جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ امام اہل سنت کا جو خاندان ہے وہ کتنا علمی خاندان تھا کیسے آپ کے والد گرامی کے کارنامے تھے کیا ان کا علمی مقام تھا آپ کے دادا جان کا کیا علمی مقام تھا اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک گفٹ کے طور پر ذہانت اطا فرمائی تھی علم کا شوق و ذوق اطا فرمایا تھا ایک علم اطا فرمایا تھا اسی طرح آپ کے والد گرامی آپ کے دادا جان کا صدقہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کو اس انداز میں عطا فرمایا تھا کہ ان کی خوبیاں امام اہل سنت کے اندر بدرگہ عطم جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھیں امام اہل سنت کے بارے میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کندھار کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی کے آبا و اجداد یہ ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف آئے تھے ویسے ابتداء کے اندر جو اعلی حضرت رشمت اللہ تعالی کے خاندان کے بڑے تھے حضرت شہزادہ سعید اللہ خان رحمتہ اللہ تعالی ان سے لے کر اعلی حضرت کے پردادا تک یہ افراد عمومی طور پہ وہ گزرے ہیں کہ جن کو ریاست کی طرف سے بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئی تھیں بہت بڑے بڑے یہ زمیندار تھے اور عام طور پر آہ یہ سپاہیانہ زندگی گزارنے والے تھے اور اعلی حضرت کے والد گرامی ان کے جو دادا جان تھے حضرت حافظ کاظم علی خان رحمت اللہ تعالی یہ وہ تھے کہ جن سے ابتدا ہوئی فقر و زہد کی طرف اور یہ جو ہے وہ ریاست کو چھوڑ کر زمینداری اور جاگیروں کی طرف توجہ چھوڑ کر عبادت الہی کی طرف مائل ہوئے تھے اسی طرح ان کے والد گرامی بھی حضرت حافظ قاسم رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی بھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے لیکن ابتدا اس انداز میں شروع ہوئی اور آپ کے جو دادا جان تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خاندان اعلیٰ حضرت کے اندر علم کی بنیاد رکھی علم کی ابتدا کی اور کلی طور پر انہوں نے جاگیروں سے بالکل توجہ ہٹا کر یہ علم کی طرف مائل ہوئے علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد اس علم کو انہوں نے آگے سے آگے بڑھایا تو مولانا شاہ رضا علی خان رسمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام اہل سنت کے دادا جان تھے آل حضرت رحمت اللہ تعالی سے ان کی بڑی محبت تھی آلہ حضرت بھی بڑی محبت کرتے تھے اور یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بڑی محبت کرتے تھے تو ہم ابتدان کچھ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رسمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان یہ کتنے بڑے عالم تھے اور ایک کیسے با کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وری تھے اس حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں رحمت اللہ ترالیہ کے جو دادا جان تھے ان کا نام شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تلالیہ تھا اور آپ بارہ سو چوبیس کے اندر پیدا ہوئے تھے اس ہجری میں بارہ سو چوبیس نجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے بائیس سال کی عمر کے اندر اس وقت کے جو علوم پڑھائے جاتے تھے وہ تمام کے تمام حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی یعنی ایک بہترین عالم دین آپ صرف بائیس سال کی عمر میں بن گئے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ذات ہی وہ ہے کہ جنہوں نے بریلی شریف میں دارالافتا کی ابتدا کی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بہت بڑے مفتی تھے علما نے یہاں تک لکھا کہ عالم اسلام کے اندر امام اہل سنت جیسا مفتی ظاہر نہیں ہوا تو جس دار الفتا میں بیٹھ کر امام اہل سنت فتوی دیا کرتے تھے جس کے بارے میں خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے پاس بعض اوقات پانچ پانچ سو سوالات موجود ہوتے ہیں اس دارالافتا کی جو بنیاد رکھی وہ آپ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی امام اہل سنت کے بچپن میں ہی آپ کے دادا جان کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اور آپ کے دادا جان کی جو علمی حیثیت تھی وہ ایک واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب حضرت امام اہل سنت کی عمر چار سال چار مہینے چار دن ہوئی تو بزرگوں کے درمیان ایک سلسلہ رائج ہے رسم بسم اللہ کا کہ بچے کی عمر جب چار سال چار ماہ چار دن ہو جاتی ہے تو رسم بسم اللہ کرتے ہیں یعنی کسی نہ کسی عالم کو کسی اللہ کے ولی کو کسی شخصیت کو وہ بلاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے بچے کے لیے ابتدا کرواتے ہیں. اگرچہ کے بچے نے پہلے سے کچھ پڑھا ہوا ہو کچھ یاد کیا ہوا ہو سن کر وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن رسم بسم اللہ کی ادائیگی کے لیے وہ کسی نہ کسی عالم کو کسی شخصیت کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے بچے کو باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے جس سے بچے کے لیے رسم بسم اللہ کی ابتدا کی جاتی ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے اچھی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بچہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر بھی اتنی ہوئی چار سال چار ماہ چار دن تو آپ رحمت اللہ کے بھی بسم اللہ ادا کی گئی اب اس وقت امام اہل سنت کی جو ذہانت تھی وہ بھی کھل کر سامنے آئی اور آپ کے دادا جان جو اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے بھی تھے بہت بڑے عالم تھے ان کا بھی جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ مشفقانہ رویہ تھا وہ بھی سامنے آتا ہے ان کی علمی حیثیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امام اہل سنت کو جو عالم دین پڑھانے کے لیے آئے جن کو بلایا گیا انہوں نے ابتدا کروائی اب ابتدا اس طرح کروائی جاتی ہے کہ پہلے بچے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ آل حضرت علیہسنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھا پڑھیے آل آل علیف اللہ حضرت رحمۃ اللہ نے کہا با پڑھیے علیٰ حضرت نے با پڑھا یوں علیف با تا شاہ سے لے کر آخر یا تک پڑھا دیا اب جن حضرات نے قاعدہ دیکھا ہوگا مثلا مدنی قاعدہ ہمارا جو ہے اسی کو اگر دیکھا ہوگا تو قاعدے کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے بچے کو ایک ساتھ سارے حروف بتائے جاتے ہیں کہ یہ الف ہے یہ با ہے یہ تا ہے یہ سا ہے یہ جیم ہے اس طرح سے پوری ایک تختی ہوتی ہے پورا ایک سبق ہوتا ہے کہ جس کو بچہ دیکھتا ہے اور حروف کی پہچان حاصل کرتا ہے کہ الف اس طرح ہوتا ہے با اس طرح ہوتا ہے تا اس طرح ہوتا ہے سا اس طرح ہوتا ہے امام اہل سنت کے بارے میں علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب امام اہل سنت کی زبان کھلی تو بالکل آپ صاف ستھرا بولا کرتے تھے آپ کی زبان کے اندر جیسے بچے اٹکتے ہیں توتلا اگر بولتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں تھا جیسے ہی زبان آپ کی کھلی تو آپ کی زبان بڑی صاف تھی حتیٰ کہ خود امام اہل سنت رشمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ اللہ کے کی بہت بڑے ولی تھے تو یہ خود بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ جب تین سال کے تھے تو اسی وقت ایک بزرگ رشمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دروازے پر آئے تو انہوں نے فصیح عربی کے اندر گفتگو کی آل حضرت امام اہل سنت نے علم لدنی کے طور پر جو آ اللہ تبارک وطر نے آپ کو عطا کیا تھا ان سے عربی زبان کے اندر ہی گفتگو کی یہ کرامت امام اہل سنت کی کوئی اس وقت تک آپ نے عربی سیکھی نہیں تھی لیکن بطور کرامت جو اللہ تبارک وطر نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا آپ نے ان سے اس عمر کے اندر عربی زبان کے اندر گفتگو کی تو امام اہل سنت بڑا صاف ستھرا یہ بولا کرتے تھے اب استاد صاحب نے پہلی تختی تو پوری پڑھا دی علیف سے لے کر یا تک پڑھا دیا اب پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسری تختی جب شروع ہوتی ہے دوسرا سبق جب شروع ہوتا ہے تو اس میں شروف الگ الگ لکھے جاتے ہیں یعنی پہلے بالکل ساتھ تھے اب الگ الگ لکھے جاتے ہیں تاکہ بچہ پہچان کر سکے اچھا پھر الگ لکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے حروف مفردہ جو کہلاتے ہیں کہ الف لکھ دیا باں لکھ دیا یا با کے بعد جین لکھ دیا پھر اس, اس کے بعد تا لکھ دیا پھر اس کے بعد ہاں لکھ دیا پھر سا لکھ دیا تاکہ بچہ پہچان حاصل کر لے پھر اس کے بعد بچے کو پہچان کے لیے دو حروف ملا کے لکھے جاتے ہیں اس کو حروف مرکبہ بولتے ہیں یعنی دو حروف ملا دیے کہ دیکھیے لام انداز میں لکھا جائے گا کہ سیدھی لائن بنا کے پھر ملایا جائے گا تو پھر باں ملائیں گے تو لام یوں لکھا جائے گا علیف ملائیں گے تو پھر لام یوں لکھا جائے گا یہ بچے کو سمجھانے کے لیے حروف مرکبہ یہ لکھے جاتے ہیں ایک انداز ہوتا ہے تاکہ بچہ تربیت حاصل کرے اب امام سنت رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا اریف سے لے کے یا تک پڑھا دیا سارے حروف مفردہ پڑھا دیے اس کے بعد آیا لام اریف جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لام عریف لکھا ہوا ہوتا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ پڑھیے لام اریف تو امام علیہ السلام رحمت اللہ ہی طرح خاموش ہو گئے پڑھ نہیں رہے تھے تو استاد نے پھر کہا کہ پڑھئے تو دادا جان نے کہا بیٹا استاد صاحب کی بات مانے پڑھئے تو دادا کی طرف جو ہے وہ آپ نے آ سوال والے انداز میں جس کو مستفرانہ نظر کہتے ہیں یعنی پوچھنے کے لیے نظر ڈالی اور یہ پوچھا کہ یہ تمام کی تمام حرف تو میں پیچھے پڑھ کے آ چکا ہوں اوپر علیف بھی آیا تھا وہ بھی میں نے پڑھ دیا لام بھی آیا وہ میں نے پڑھ اب اس عمر کے اندر آپ ذہانت دیکھیں امام علی سنت کی حافظہ دیکھیں کہ عام بچہ اس طرح پڑھتا ہے تو اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں اوپر جو ہے وہ لام الیف پڑھ کے آ چکا ہوں لام بھی پڑھ کے آ چکا ہوں علیف بھی پڑھ کے آ چکا ہوں تو امام عرصے سنت نے ازگی کہ میں نے اوپر علیف تو پڑھ لیا ہے اور اوپر لام بھی پڑھ لیا ہے تو اب یہ دوبارہ مجھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے تو آپ کے دادا جان بڑے متاثر ہوئے بڑے خوش ہوئے کہ یہ بچہ جو ہے اس عمر کے اندر اس طرح کی باتوں کو سوچ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ بیٹا آپ پڑھو پہلے کے جو الفاظ تھے وہ الگ الگ, الگ الفاظ تھے اب جو الفاظ ہیں وہ ملا کر آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں تو اب پڑھ تو لیا حضرت نے لام علیف جو پڑھا ہے وہ پڑھ لیا لام با پڑھایا وہ پڑھ لیا لیکن پھر دادا جان سے سوال کیا کہ لام علیف اگر پڑھانا ہی تھا علیف کے ساتھ دوسرا حرف ملانا تھا تو یہ لام اور علیف کیوں ملایا پڑھانا چاہیے تو باقی جگہ جو ہے وہ آہ آہ لام لگا دیا تا کو چھوڑ دیا جو اس کے قریب والا حرف تھا وہ نہیں لگایا سا نہیں لگایا جھی نہیں لگایا ہا نہیں لگایا ڈائریکٹ آ کے لام پر آئے اور لام کوالیٹ کے ساتھ ملا دیا اب یہ ایک انتہائی ذہانت بھرا سوال ہے اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواب بنتا نہیں لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو دادا جان تھے انہوں نے پھر اعلیٰ حضرت کو سمجھایا کہ لام اور الیف کے درمیان بڑی آپس میں موافقت ہے دونوں ایک دوسرے سے بہت سارے انداز میں ملتے ہیں اور اس میں لفظی اعتبار سے آپ نے ویسے تو مانوی اعتبار سے بھی بیان کی ہے لیکن لفظی اعتبار سے آپ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں لام اور الیف ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو لام کے درمیان میں الف آتا ہے لام پھر الف پھر میم اور الف پر غور کریں تو پھر درمیان میں الف لام پھر فا آتا ہے یعنی جب آپ لکھیں گے علیف کو ایک تو آ, سیدھا لکھا جاتا ہے الف اور ایک علیف کے جب ہجے کر کے لکھیں گے تو الف لام اور فا آتا ہے تو فا اور الف کے درمیان میں لام آتا ہے اور جب لام کو آپ پورا لکھیں گے تو لام اور مین کے درمیان میں الف آتا ہے لام کو جب لکھا جائے گا تو لام کے جو تین حروف ہیں اس کے درمیان میں الف آتا ہے اور الف کے جو تین حروف ہیں اس کے درمیان میں لام آتا ہے تو ان کا آپس میں بڑا مانوی تعلق موجود ہے اس لیے علما نے لام اور الف کو ملایا ہے با اور علیف کو اس طریقے سے ذکر نہیں کیا یہ ایک نقطۂ بادل رقو کہلاتا ہے یعنی ایسی بات کہلاتی ہے ویسے ممکن ہے کہ لکھنے والے نے اس نیت سے نہ لکھا ہو یعنی جس نے لکھا اس نے فقط لام عریف لکھ دیا کہ اس نے بچے کو پہچان کروانا تھی لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو علماء نقطہ بادل وقوع کہتے ہیں یعنی ایک چیز واقع ہو جاتی ہے لکھنے والے کے تصور میں اگرچہ وہ نقطہ نہیں ہوتا کہ میں اس نقطے کی بنیاد پر اس کو لکھ رہا ہوں لیکن بعد میں آنے والے بعض اوقات اس کے اندر بڑا نقطہ بیان کر دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے بولنے والے نے بولی لیکن بعد میں آنے والے اس کے اندر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بولنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میری بات کا ایسا پہلو بھی نکل سکتا ہے اس کی ایک مثال میں امام علیہ سنت ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اہل مشہور معروف شاگرد ہیں آپ کے خلیفہ ہیں صدر الشری بدر الریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی کتاب بہار شریعت بڑی مشہور و معروف ہے یہ ہندوستان کے علاقے اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں اس وجہ سے یہ آزمی کے ہیں امام رسنت رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریع کے ابتدائی چار حصوں کے اوپر تقریر لکھی ہے یعنی اس کے اوپر اپنے تاثرات لکھے ہیں تو ان تاثرات میں جب صدر الشریع رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف لکھا تو اس میں یوں لکھا کہ مولانا امجد علی آزمی بال مذہب و و سکنا یہ الفاظ آپ نے بڑھایا بل والمشرب و یہ الفاظ تین آپ نے آگے کیے اب یہ الفاظ جو آگے اعلی حضرت نے بڑا ہیں اس کے اندر بڑا کمال کا نقطہ موجود ہے جو امام اہل سنت کی جو طبیعت تھی اور آپ کا ذہن کتنی دور جائے کرتا تھا کیسی کیسی باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہوتی تھیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اب یہ آزمی کے بعد یہ جو لکھا کہ بل مذہب و مشرف اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے عام طور پہ جو آزمی لکھا گیا اس میں جو تصور ہوتا ہے اس لیے لکھا گیا کہ یہ آزم گڑھ کے رہنے والے ہیں جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں رہنے والے تو اس کو پاکستانی کہا جاتا ہے ہندوستان میں رہنے والے تو اس کو ہندوستانی کہا جاتا ہے مدینے میں رہنے والا اس کو مدنی کہا جائے گا مکے میں رہنے والا اس کو مکی کہا جائے گا اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس طرح کے جملے بولے اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں اس کو نسبت بولا جاتا ہے اب امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ کی اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے اس اعتبار سے تو ان کا آزمی ہونا واضح ہے لیکن امام اہل سنت نے مذہب اور مشرب کا تذکرہ کیا مذہب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اب امام اہل سنت نے ان کو لکھا کہ یہ اعظمی کس اعتبار سے ہیں مذہب کے اعتبار سے اب مذہب کے اعتبار سے آزمی کیسے بنیں گے اس لیے کہ یہ امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب پر چلنے والے ہیں امام اعظم کے مقلد ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو اتاری بولتے ہیں امیر علیہسنت کا چونکہ تخلص اطار ہے تو اتار کی نسبت کرتے ہوئے ہم اتاری کہلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا جو ان کی جو کنیت ہے اس میں حنیفہ کا تذکرہ آتا ہے اس اعتبار سے کہلاتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں کیونکہ وہ عبد القادر تھے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قادری کہا جاتا ہے تو شخصیات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنا نام ذکر کرتے ہیں تو ہم کادری کہتے ہیں اپنے کو تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کو فرمایا کہ یہ ازمی جس طرح سکنا کے اعتبار سے ہیں یعنی مسکن کے اعتبار سے وطن کے اعتبار سے ازمی ہیں आजमगढ़ آزم کے رہنے والے ہیں اسی طرح یہ ازمی جو ہیں یہ آزم امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے چونکہ مذہب پہ چلنے والے ہیں اس اعتبار سے بھی یہ ازمی ہیں پھر فرمایا مشرب کے مشرب کے اعتبار سے بھی یعنی یہ جو طریقت کے اندر مرید ہیں وہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں تقریب جو کرتے ہیں امام اعظم کی کرتے ہیں وہاں پر بھی اعظم کا لفظ موجود ہے اور یہاں پر مشرب یعنی طریقت کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی غوث اعظم کے مرید ہیں یعنی وہاں پر بھی اعظم کا لفظ آ رہا ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ آزمی کہلاتے ہیں یعنی مذہب کے اعتبار سے بھی اعظمی ہے اسی طرح مشرب کے اعتبار سے بھی یہ اعظمی ہے اور سکنا یعنی جہاں پر یہ رہنے والے ہیں اس کے اعتبار سے بھی یہ اعظمی ہے اس کو علما فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ بادل وقوع کہلاتا ہے ہو سکتا ہے کہ صدر شری رحمۃ اللہ تعالی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہو کہ میں اس اعتبار سے آزمی ہوں وہ جو آزمی کہلاتے تھے عام طور پر کے رہنے والے تھے اس لیے کہلاتے تھے آل حضرت امام اہل سنت کا نقطہ رسا ذہن تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ اعظم کے رہنے والے ہیں اس اعتبار سے آزمی ہیں اسی طرح امام اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مذہب کے اعتبار سے آزمی ہے اور غوث اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشرق کے اعتبار سے بھی یعنی طریقہ کے اعتبار سے بھی یہ آزمی ہے کو یہی پہلو ہو سکتا ہے پہچان کروانا ہے کہ لام جب علیف کے ساتھ لکھا جائے گا تو کس انداز میں لکھا جائے گا لیکن امام اہل سنت کے واد دادا جو تھے وہ بہت بڑے آرین تھے تو انہوں نے ایک پہلو نکال کے بتا دیا کہ اس لیے لام اور علیف کو آپس میں ملایا گیا ہے اس کے ذریعے انہوں نے جہاں یہ نقطہ بیان کیا وہیں اعلی حضرت امام اہل سنت کی تربیت بھی فرما دی کہ کسی جس کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ ایسا ہے تو اس کے اندر کس طرح غور و فکر کیا جاتا ہے اور اسی باتوں کو نکالا جاتا ہے تو اس سے امام اہل سنت کے جو دادا جان رحمتہ اللہ ہی تعالیٰ ہیں ان کا علمی مقام بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اسی طرح ان کے علمی مقام کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے جو دادا جان تھے ان کے اگر شاگردوں پہ غور کیا جائے تو بہت بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد گزرے ہیں ان میں سے بہت بڑی ہستی خود امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی یعنی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ جو امام المتکلین ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کر رہے ہیں انہوں نے تمام کے تمام علوم اپنے والد گرامی یعنی مولانا شاہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ آل حضرت کے دادا سے سارے کے سارے حاصل کیے ہیں تو شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کا عکس ہوتا ہے شاگرد کے اوپر جو اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں علمی اعتبار سے جو ہمارے سامنے اس کے علمی نظائر آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کی برکتیں ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو دادا جان ہیں وہ کتنے بڑے عالم دین تھے یوں ہی ہمارے یہاں بہت ساری مساجد کے اندر جمعے کے اندر جو خطبہ پڑا جاتا ہے جس کو خطبہ علمی کہا جاتا ہے مولانا حسن علی علمی رحمت اللہ تلا ان کے خطبے بڑے مشہور ہیں یہ سنی تھے اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تلا کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تلا کے شاگرد تھے ان خطبوں کے آخر کے اندر انہوں نے حضرت اللہ کے دادا جان کا تذکرہ بھی کیا ہے آپ رحمت اللہ تلاڑے کے دادا جان جس طرح علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط تھے یوں ہی آپ کے اخلاق بڑے آلات تھے اخلاقی اعتبار سے بھی آپ بڑے مضبوط تھے علماء نے آپ کی جو سیرت ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ ہمیشہ سلام کے اندر پہل کرتے تھے لوگ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ سے سلام کے اندر بڑھ جائیں اور پہلے سلام کر لیں لیکن آپ رحمۃ اللہ تل کی ذات وہ تھی کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر آپ دوسروں کو سلام کر دیا کرتے تھے سلام میں سبکت کیا کرتے تھے اسی طرح توازو انکساری کے حوالے سے علماء نے آپ کی بڑی عادتیں بیان کی ہیں کہ انتہائی توازوں کے ساتھ انتہائی آجزی کے ساتھ لوگوں سے ملا کرتے تھے با کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وری تھے کئی کرامات علماء نے آپ کی ذکر کی ہیں ایک مرتبہ کسی مقام سے آپ گزر رہے تھے تو کسی غیر مسلم عورت نے آپ کے اوپر رنگ ڈال دیا تو آپ کے مرید آپ کے شاگرد آپ کے ساتھی کے ساتھ موجود تھے وہ بڑے غصے ہوئے کہ اس نے حضور کے پر رنگ ڈال دیا تو اس کو مارنے کے لیے دوڑے پکڑنے کے لیے دوڑے تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ اور پھر آپ نے جملہ فرمایا کہ اس نے مجھے رنگا ہے اللہ تبارک و اس کو رنگ دے گا آپ کے موسی سے جملہ نکلنا تھا کہ وہ خاتون آپ کے قدموں میں گری یعنی آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اس نے استعمال قبول کر لیا امام علیہ سنت نے خود بھی ان کی کرامتیں بیان کی جس کو حیات علی حدت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس طرح کی بہت ساری کرامات علماء نے ان کی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا کرتا تھا تو یہ آل حدت امام اہل سنت کے دادا جان کا تعارف تھا انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر ہم علیہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وارد گرامی کا کچھ تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی عالی حضرت رحمت اللہ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ کے جو بھائی تھے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے مولانا محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کا ہم تذکرہ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام اہل سنت کے فیوز و برکات عطا فرمائے آپ کے خاندان کے فیض و برکات اللہ تبارک طلع हमें आता